أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروًا فالحاملات وقرًا فالجاريات يسرًا فالمقسمات أمراً إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع سورہ زاریات مک کی صورت ہے نژلاً ستاسٹھ سکسٹی سیون احقاف کے بعد نازل ہونے والی صورت جبکہ کہ قرآن مجید کی ترتیب میں اکاون اکاون نمبر ہے سورہ اقاف کے بعد ہر صورت کے آغاز میں ہم یہ پانچ باتیں امور خمسہ ذکر کرتے ہیں صورت کا ربط ماقبل کے ساتھ یہ کئی اور متعدد وجوہ پر ہے گزشتہ صورت میں آیت نمبر گیارہ میں ذکر کیا گیا کدا الخروج خروج یا سورت کے آخر میں بھی یہی بیان کیا گیا یوم الخروج تو اس سورت میں اس مضمون پر ترقی ہے یعنی قبروں سے نکل کر صرف نکلنا نہیں ہے گزشتہ صورت میں یہ تو بتلا دیا گیا کہ قبروں سے نکلنا یہ برحق ہے یہ تو اب یہاں پہ اس صورت میں اس پر مزید ترقی کی جا رہی ہے یہ کہ صرف, نکلنا نہیں صرف حشر نشر نہیں بلکہ جزا اور سزا بھی ہوگی تو اس صورت میں آیت نمبر پانچ اور چھ میں گزشتہ صورت کے مضمون پر بات کو بڑھایا جا رہا ہے اور مزید ترقی مضمون میں کی جا رہی ہے گزشتہ صورت میں آیت نمبر گیارہ میں ذکر کیا گیا کدا الخروج خروج یہ تو اس صورت میں اس مضمون پر ترقی ہے کہ صرف قبروں سے نکلنا نہیں بلکہ جزا اور سزا بھی واقع ہوگی اور یہ قبروں سے نکلنا در حقیقت و ان دین دین بدلے کو کہتے ہیں اور بے شک جزا اور سزا یہ واقع ہونے والے ہیں جزا اور سزا کے لیے قبروں سے نکلنا ہوگا دوسرا ربط گزشتہ صورت میں آیت نمبر 6 سے دلائل ذکر کیے گئے چھ میں افلم ضرو الاسما فوقم کیف بنا پایت نمبر سات میں ول ارد مدد ناہا نمبر نو میں ونزلنا من اما ام مبارکن یہ دلائل یہ ذکر کیے گئے تو اس صورت میں انہی دلائل پر مزید تفصیلات ہیں مثلا آیت نمبر سات میں وہ سما ارزا تلحبک یہ آسمان پر مزید تفصیل ہے اسی طرح و ف سما رسک و کم فورب با ان لحق یہ اس پر مزید تفصیلات ہیں پھر آگے آیت نمبر سینتالیس میں ول ارد فرش ناہا فن ماہدون گزشتہ صورت میں جو عقلی دلائل ذکر کیے گئے تھے تو اس صورت میں انہی دلائل پر مزید تفصیل بیان کی گئی ہے یہ تیسرا ربط گزشتہ صورت میں آیت نمبر سولہ میں انسان کی پیدائش ذکر کی گئی و لکد خلق انسان اور میں نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس صورت میں آیت نمبر چھپن میں انسان کی پیدائش کی علت ذکر کی گئی ہے کہ انسان کو میں نے پیدا کیا کس مقصد کے تحت وماخلکل جنا وبدون میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا یہ محمد کے واسطے پیدا کی گئی ہے تو اس صورت میں یہ اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ اس دنیا کی پیدائش انسانوں کی پیدائش یہ اللہ کی عبادت کے لیے کی گئی ہے آیت چھپن میں یہ ذکر کیا جاتا ہے یا گزشتہ صورت میں آیت بارہ تیرہ اور چودہ میں جو اقوام محلکا تھے ماضی کی جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں تو ان کا تذکرہ کیا گیا اجمالن مختصرن جی اس صورت میں آیت نمبر چوبیس سے آیت چھیالیس تک یہ اقوام محلکہ کی ہلاکت کی تفصیل وہ بیان کی گئی ہے گزشتہ صورت میں تین آیات میں اجمالن کا ذکر کیا گیا یہ تو اس صورت میں بائیس آیات میں انہیں ہلاک شدہ اقوام کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں یہ ایک صفت وہ ذکر کی گئی گزشتہ صورت میں منکر کی ایک صفت وہ ذکر کی گئی کہ اللہ جالم اللہ الخرا کہ یہ اللہ کے ساتھ حصہ دار ہے اور یہ اللہ کے ساتھ دیگر لوگوں کو شریک ٹھہراتا ہے یہ ذکر کیا گیا تھا آیت نمبر چھبیس میں منکر انسان کی صفات ذکر کی گئی تھی کہ یہ اللہ کے ساتھ غیروں کو اور دوسرے مددگاروں کو شریک ٹہراتا ہے تو اس صورت میں اس سے منع کیا گیا ہے ولا تج آل مال الاخرا ولا تَجْعَلُ مع آلو مال الاخرہ آیت 51 میں یہ تو اس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہ ٹہرائے یا گزشتہ صورت میں یہ آیت انتالیس میں اور 45 میں ذکر کیا گیا کہ یہ جو مخالفین یہ جو برا بلا کہتے ہیں آپ کو اے پیغمبر اس پر صبر کریں یہ تو اس صورت میں مخالفین کے وہ فتوے ذکر کیے جاتے ہیں کہ پیغمبروں پر ہمیشہ انہوں نے کون سے فتوے یہ لگائے ہیں تو آئےت باون میں 53 میں ہر پیغمبر کو انہوں نے ساحر مجنون یہ القابات دیے ہیں اور پیغمبروں پر یہ فتوے لگائے ہیں تو اگر تم پر یہ فتوے لگا دیے جائیں تو یہ کون سی انوکھی بات ہے یا گزشتہ صورت میں بالکل آخری آیت میں آیت پینتالیس میں ذکر کیا گیا فدکر بال قرآن خاف و کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اسے کہ جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے تو اس صورت میں آیت نمبر پچپن میں اس پر مزید اضافہ ہے وذکر اور آپ نصیحت کریں پیغمبر فن ذکر تنف ال کیونکہ آپ کا یہ نصیحت دینا یہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے یا گزشتہ صورت میں آیت گیارہ میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے رزق پیدا کیا ہے بندوں کے لیے رس الباد دو الفاظ قرآن نے ذکر کیے رسق کہ اللہ نے یہ فصلیں یہ بطور رزق کے پیدا کیے ہیں لباد اپنے بندوں کے لیے یہ تو اس صورت میں عبادت اور رزق کا یہ جو تعلق ہے تو اس صورت میں اس پر وضاحت کی گئی ہے اور آیت نمبر چھپن ستاون اٹھاون میں یہ تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ میں نے اصل میں اپنے بندے کو انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جناب تو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما اریدی دئمون میں نے انہیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے نہ تو میں ان سے رزق اپنے بندوں کے لئے مانگتا ہوں اور نہ میں اپنے لیے رزق کا محتاج ہوں بلکہ رزاق کون ہے ان اللہ هو رزاق ذلقو تل متین یہ تو اس صورت میں رزق اور عبادت کا جو امتزاج ہے تو وہ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی بندگی اور یہ رزق کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تھا لیکن آج معاملہ الٹ ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد پسے پش ڈال دیا اور جو ذمہ داری وہ اللہ کی تھی انسانوں نے وہ ذمہ داری وہ اپنے تئیں لے لی اور انسان خود رزق کے ذمہ دار بن گئے سورت کے امتیازات وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو اس صورت کا امتیاز ہے اور قرآن مجید میں دیگر صورتوں میں اس انداز پر نہیں ہے سورت ممتاز ہے یہ آیت نمبر بائیس پہ وہ فس کہ تمہارا رزق یہ آسمان میں ہے یہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے اور دیگر صورتوں میں یہ نہیں ہے صورت ممتاز ہے فر رو الا اللہ یہ ان الفاظ پہ کے بھاگو یہ اللہ کی جانب بھاگو اللہ کی جانب آیت نمبر پچاس میں یہ قرآن میں یہ ایسا جملہ یہ دیگر جگہوں پہ نہیں ہے ففر رو اللہ یا صورت ممتاز ہے جن اور انس کی پیدائش کی علت پہ کہ اللہ نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے رزق کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا اور اس صورت میں جیسے میں نے کہا کہ رزق اور عبادت اس پر یہ تفصیل یہ بیان کی گئی ہے مقصد صورت میں اس بات قیامت ہے یہ اس بات قیامت ہے بالآ یہ قیامت کا اس بات دلائل کے ساتھ بے شواہد شواہد گواہیوں کے ساتھ وبل عدل اور دلائل کے ساتھ اور یہ شواہد بھی دلائل ہی کے طور پر یہ پیش کیے گئے ہیں کہ صورت میں اس بات قیامت ہے اور ماقبل سے یہ ترقی کے ساتھ یہ مضمون یہ بیان کیا گیا ہے گزشتہ صورت سے زیادہ مضمون کی ترقی یہ اس صورت میں یہ بیان کی گئی ہے صورت میں بعض بادل الموت پر جو شواہد ہیں اور جو دلائل ہیں یہ صورت کے آغاز میں بھی ذکر کیے گئے ہیں صورت کے درمیان میں بھی یہ ذکر کیے گئے ہیں اور صورت کے آخر میں بھی بعض بادل الموت پر اس بات قیامت پر دلائل یہ ذکر کیے گئے ہیں جیسا کہ گزشتہ صورت میں یہ اقوام محلقہ کی ہلاکت کا بیان کیا گیا تھا اجمالا تو اس صورت میں بھی اقوام محلکہ یعنی جو قوم وہ ہلاک کی گئی ہیں ان کا تفصیل گزشتہ صورت کے مقابلے میں تفصیل ہے اور یہاں پہ بھی یہ اسی وجہ سے وہ لائے جاتے ہیں کہ اگر قیامت کا عقیدہ اور بعض بادل الموت کا عقیدہ یہ ضروری اور لازم نہ ہوتا تو اللہ نے پھر قوموں کو ہلاک کیوں کیا ہے سورت کا مختصر خلاصہ سورت کے آغاز میں بعض بادل الموت پر یہ چار شواہد یہ ذکر کیے گئے ہیں اور یہاں پہ یہ شواہد یہ دلائل واو قسم لہادہ یہ چار شواہد یہ دلائل ہیں وزداریات زرون فل حاملات وکرن فل جاریاتی فل امرا یہ چار شواہد یہ کس بات پر ہے تو آگے لواقع یہ اسی پر یہ شواہد اور یہ دلائل یہ ذکر کیے گئے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے اور جزا اور سزا یہ ضرور واقع ہوں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی پایت نمبر سات سے آیت نمبر چودہ تک جیسے قرآن کا طریقہ ہے کہ قرآن دونوں گروہ ذکر کرتا ہے تو پہلے زواجر اور تخویفات دیے گئے ہیں اور پر آیت نمبر پندرہ سے متقین کو بشارت دی گئی ہے اور ان کی پانچ او صاف تقوا والوں کی وہ ذکر کی گئی ہیں کہ جزا اور سزا یہ حق ہے تو کیا ہوگا جو تقوی والے ہیں تو ان کے لیے بشارت اور ان کی صفات وہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ جو متقین بنے ہیں تو یہ کن صفات پر بنے ہیں اور یہ آیت نمبر انیس تک یہ گفتگو یہ چلتی ہے پھر آیت نمبر بیس سے پھر بعض بادل الموت پر بعض اقلی دلائل یہ ذکر کیے گئے ہیں وفل ارد آیات للموقنین مین وفی انف افلا تب سرون السماء سما وما توعدون یہ دلائل بعض بادل موت پر ہیں پھر اگلے رکو میں ہل اطا کا حدیث و دفیف ابراہیم یہ آیت نمبر چوبیس سے یہ پانچ اقوام مقزبہ ان کے ان کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں بطور تخویف دنیاوی بطور تخویف دنیاوی یہ واقعات یہ ذکر کیے گئے ہیں لیکن ان سے اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ یہ بطور تمہید کے وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے یہ اقوام مکذبہ میں پہلا واقعہ قوم لوت کا دوسرا فرعون کا تیسرا قوم آت کا چوتھا قوم سمود کا اور پانچواں قوم نوہ نمبر سینتالیس سے دلائل پھر شروع کیے جاتے ہیں اور یہ توحید پر بھی دلائل ہیں اور یہ باس بادل الموت پر بھی دلائل ہیں اور پھر آیت نمبر آیت نمبر باون اور ترپن میں زجر دیا جاتا ہے منکرین رسالت کو اور آیت نمبر چون میں اللہ کے پیغمبر کو تسلی چون اور پچپن میں اور چھپن میں جنو انس کی پیدائش کی حکمت وہ بیان کی گئی ہے اور سورت کے آخر میں آیت نمبر انسٹھ اور ساٹھ میں زجر اور تخویف دیا جاتا ہے منکرین قیامت کو اور صورت ختم کر دی جاتی ہے تو اس صورت میں اس بات قیامت ہے زیادہ تاکید گزشتہ صورت کے ساتھ اس صورت میں اس بات قیامت ہے بے شواہد و بلادلّہ اور صورت میں تخویف دنیاوی پر پانچ اقوام مکذبہ اور اقوام محلکہ کے حالات وہ بیان کیے گئے ہیں کہ انشاء اللہ باقی ترجمہ رہا تو انشاءاللہ کل کے درس میں وہ پڑھیں گے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین